آمین بیما انزل تو اور ایمان لاؤ یہ چوتھا حکم ہے اس چیز پہ مصدقن جو تصدیق کرتی ہے کون سی چیز تصدیق کرتی ہے مصدق کیا ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یا قرآن مجید ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیا جائے اس قرآن پر ایمان لاؤ کیونکہ قرآن مصدق ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے لیما معکم اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تورات میں جو کچھ ہے اللہ نے نازل کی تھی تورات اب جو کچھ ہے اس میں گرچے بدل چکا ہے لیکن کئی چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں یہ تورات رات یقیناً اللہ نے اپنے وقت میں نازل کی تھی یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ کیونکہ وہ مصدق ہیں تصدیق کرتے ہیں اس چیز کی جو تمہارے پاس بلاکون اور مت بننا یہ پہلی چیز ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے اول ان بے سب سے پہلے کافر اس میں مت بننا یہ جو اول کافرم ہے سب سے پہلا کافر نہ بننا یہ بظاہر واحد کا سیگا ہے لیکن مراد یہاں جمع ہے یعنی کافروں کا گروہ نہ بننا پہلا گروہ نہ بننا اس کا مطلب کیا ہے اچھا ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلا تم کافر نہ بننا ایک فرق نہیں ایک گروہ ہے بہی ہی اس کے ساتھ کس کے ساتھ وہ جو مصدق ہے مصدق میں آپ قرآن مانیں تو پھر ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بننا قرآن کے اور مصدق میں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ سب سے پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ عظم کا انکار کرنے والا گروہ نہ بننا تو کیا دوسرا بن جائے اللہ نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلا نہ بننا تو کیا دوسرا بن سکتا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء تمہارے پاس کتاب ہے اور تمہاری بات لوگ مان کے چلتے ہیں تو اگر تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہاری تباہ میں جو تمہارے پیچھے باقی عرب چل رہے ہیں وہ خود بخود ہی انکار کر دیں گے تو یہ قیادت جو ہے نا یہ سرداری کفر کی تم اپنے سر نہ لو سب سے پہلے تم یعنی اپنے مقام مرتبے کے اعتبار سے تم اس بات کو ڈیزرو کرتے ہو کہ سب سے پہلے تمہیں ماننا چاہیے تھا کہ دوسرے لوگوں کو ہدایت ملے جب تم ہی نہیں مانو گے تو تم پہلے کفر کرنے والے بن جاؤ گے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرک روم کے بادشاہ کو لکھی تھی آپ نے فرمایا تم مجھے مان لو اور اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا اور تمہارے بعد جتنے ماننے والے تمہاری عیسائی قوم سے ہوں گے سب کے سواب میں تمہارا حصہ ہے اور اگر تم نہیں مانو گے مجھے میری رسالت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ پڑے گا یہ چیز ہے بلا تکون اول اکافرمبے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اول سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے نا یا جو بھی کرتا ہے اس کو بار بار ذکر کرتا ہے حدیث میں بھی ایسے ہی آیا قرآن بعد میں آیا انا اول المسلم اللہ میں سب سے پہلا تیرا فرما بردار بندہ ہوں یعنی اول نمبر کا فرما بردار خدا بندہ میں یہاں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا نا اس کے ذمے بھی ایک گناہ جاتا رہے گا تو آدمی اپنے خاندان میں اپنے گھر میں پہلا آدمی نہ بنے برائی میں نیکی میں پہلا آدمی بنے تو اس خاندان کنبے قبیلے میں جب تک نیکی ہوتی رہے گی وہ اس تک پہنچتی رہے گی اور اگر گناہ کی بنیاد رکھ جائے گا تو گناہ بھی بھگتتا رہے گا اس لیے اللہ نے شدید نقیر کیا اس پہ کہ سب سے پہلے تم اہل تھے اور تم ہی کافر بن رہے ہو بلا تشترو بھی سمنن سمن کا اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر تو کیا زیادہ پیسے لے کے بیچ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی میرے حکم کو نہ بیچنا سچی بات کہنا پیسے لے کے فتوا نہیں تبدیل کرنا پیسے لے کے یہ بات نہیں کرنی چاہے پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو بھی ڈرنا نہیں ہے کسی سے پیسوں کی بات بھوپال میں نواب صاحب تھے اور انہیں شوق تھا نوابوں کے جو شوق ہوتے ہیں چار شادیاں کر لیں اتنی خواتین میں سے اب اس کے بعد پانچویں ایک جگہ مل گئی تو اب وہ بڑے پریشان کہ پانچویں سے بھی شادی کرنی ہے کیسے کریں تو کئی علماء سے انہوں نے پوچھا سب نے کہا حضورے والا چار ہی شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے پانچویں کی تو کوئی اجازت نہیں تو جب وہ اپنے باپ کی جگہ پہ آئے تھے نو جب سنبھالی تھی تو پہلا موقع ساری ریا بھوپال والے سارے گئے سننے کے لیے کہ شہزادہ سلامت آئے ہیں اور تقریر ہوگی تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولویوں نے ایسا دین کر دیا اور ایسا کر دیا اور دین میں آسانی ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے سنتے رہے لوگ اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا تعلق کفر سے تھا تو کسی نے کچھ نہیں کہا وقت گزرتا گیا جب پانچویں نکاح کے لیے اب جستجو شروع ہوئی کہ کوئی تو فتوا دے تو بھوپال میں خانقاہ تھی خانقاہ والوں نے فتوا دیا ان کا نواب صاحب پانچ شادیاں جائز بڑے خوش ہوئے نواب فتوا جب لکھا ہوا ملا تو انہوں نے علماء کو کہا کہ دیکھو خانقاہ سے فتوا ہے پانچویں شادی ہمارے لیے جائز ہے یہ ہیں اصل علماء جو دین کو سمجھتے ہیں تم چار سے آگے ہی نہیں بڑھتے تھے علماء حاضر ہوئے نواب صاحب نے کہا کہ چلو میں فلاں دن جاؤں گا اور حضرت سے چل کے پوچھتے ہیں انہوں نے فتوا دیا ہے پانچویں شادی کا تو تم بھی چلے جانا ہمارے ساتھ با... بات چیت کر لیں گے جب نواب صاحب خان کا پہنچے حضرت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نواب صاحب اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے یہ علماء جانتے ہوں گے جنہوں نے فتوا دیا ہے کہ چار سے زیادہ جائز نہیں میں تو آپ کے لیے چھٹی ساتھوں کو بھی جائز سمجھتا ہوں ان کا حضرت وہ کیسے تو ان کا نواب صاحب بات یہ ہے کہ یہ چار کی شرط مسلمانوں کے لیے جس دن آپ نے شریعت کا مزاق اڑایا تھا میرے نزدیک تو آپ اس دن سے ہی کافر ہیں تو کافر چاہے چار کرے چاہے سات کرے اس میں کون سی بات ہے؟ یہ تھے صحیح بات کرنے والے ہاں انہوں نے کہا جس دن تم نے شریعت کا مذاق اڑایا تھا ہماری نظر میں تو اس دن سے ہی کافی تھے تو جتنی مرضی کرو اللہ نے کہا ہے آیا, بلا تشتروب آیاتی سمرن کریے میری آیتوں کو مت بیچنا فتوا کبھی نہ دینا دنیا کے عوض میں اس لیے یہ بات ایک اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بلا تشتروب آیاتی میری آیات پر ترجیح نہ دینا اشتراک کے معنی پہلے بھی ایک جگہ گزرے نا وہاں نے بتایا تھا نا ترجیح دینا یہاں زیادہ سوٹیبل معنی وہ ہیں کہ میری آیات پر سمن کلیلا دنیا کے نفے کو ترجیح نہ دینا دنیا کے پیسے لے کے اور میری باتوں کو پسے پوچھ ڈال دو یہ نہ کرنا وہ یا فتہ اور صرف مجھے سے ڈرو یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف مجھے ڈرنا اور یہ وہی چیز ہے جو پہلے گزر چکی اسی چیز کا اعادہ دوبارہ کیا ہے کہ دیکھو مجھے سے ڈرنا ہے کیونکہ آدمی ڈرتا ہے فتوا بدل دیتا ہے سزا کے خوف سے بدل دیتا ہے جیل کے خوف سے بدل دیتا ہے اور چیزوں کے خوف سے بدل دیتا ہے شاہبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتوا دیا تھا کہ ہندوستان دار الحر ہو گیا ہے اور اب ہم پہ ضروری ہے کہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کریں اور اس عمر میں ان بوڑھے بھائیوں کو انگریزوں نے نکالا اور انہوں نے کہا کہ فتوا تبدیل اور ان کا فتوا نہیں بدلے گا تو دلی سے شاہدرا تک گرمی میں پیدل سفر کروایا انہوں نے اور ان کا دلی چھوڑ دیں حضرت نے فرمایا ٹھیک یہ ایسے اچھے لوگ تھے اور جس مشقت اور جس دقت کے ساتھ انہوں نے اس امت کے لیے کام کیا ہوگا اللہ ہی ہے جو نے چھزاد اس لیے جو علم والے ہیں نا ان کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھ جاتا ہے اور جب یہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو عذاب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے عام آدمی تو زمین پہ چل رہا ہے علم جب آ تو آسمان پہ چھت پہ اوپر کھڑا ہو گیا اڑنے لگا اب جب اڑنے سے گرے گا نا تو پھر ہڈی پسلی بھی ایک ہو جائے گی